تو وہ لوگ جو بد ہیں ہے پفنار لہم فیحا ظفر المشہیر وہ آگ میں ہوں گے جس میں ان کو وہاں چیخنا چلانا ہے دھارنا ہے اپنے درد سے کب سے خالدین فیحا اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ما دامت سماوات و ل جب تک کہ رہیں آسمان اور زمین اللہ ماشا ربک سوائے اس کے جو چاہے تیرا رب یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے یہ واحد مقام ہے کہ جہاں خالدین فیحا ابدا یا خالدین فیحا اس میں کچھ استثناءات بھی آئی ہیں کہ کب تک یہ رہے گا جہنم کب تک رہے گی ماں دامت سماوات و اللہ تب تک آسمان اور زمین رہے اب اس سے مراد ابدیت بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کوئی وقت آئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی ایک تخلیق اللہ نے کی ہے ایک خاص اس کا نظام ہے ایک وقت میں آ یہ نظام بدل جائے پھر کوئی اور آسمان کوئی اور زمین تخلیق فرمائے بارہ اس وقت تک جب تک کہ یہ آسمان و زمین باقی رہیں گے تو یہ یہ جو جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے اس میں بھی ایک استثنا اللہ ماشاء الربک اللہ کا اختیار ہے اگر کسی کو چاہے اس میں سے نکالنا تو اس کا اختیار مطلق ہے جیسا کہ ہم نے ارض کیا کہ کئی دفعہ ارض کیا ہے کہ جیسے اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پر عدل کرنا واجب ہے لیکن یہ کہ وہ عدل کرے گا اسی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے وہ کسی کو چاہے تو نکال لے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ ابھی ہے اللہ نکالے گا نہیں واللہ اللہ عالم ان نربا کا فعال المایورین یقیناً آپ کا رب جو ہے جو, جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے وام الدین سعیدی اور جو لوگ دیکھ بخت ثابت ہوں گے ففل جنت خالدین فیحا اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ سماوات جب تک رہیں آسمان اور زمین شا ربک سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے اطان غیر مجزوز اور یہ جو بخش ہے یہ بے انتہا ہوگی اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا یہ اضافی دف جنت کے لیے آ رہا ہے کہ جو دو تخت کے لئے نہیں آیا یہ جو ذرا ذرا سا باریک باریک فرق ہوتا ہے پھر اس سے بڑے فلسفیانہ نقطے نکلتے ہیں اس سے پھر محققین نے علماء نے جو ہیں پھر بہت سے دلائل استدلال کیے ہیں چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی دونوں کی ایک رائے ہے جو اہل سنت کا جو عام اجماعی عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش, ہمیش, ہمیش کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ, رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیہ کے ہیں شیخ ابن عربی اگر دو ان دونوں میں بڑی بود ہے بہت سی چیزوں کے اندر اور امام ابن کیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت ترتیب کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے محی الدین ابن عربی لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے دو تک ابدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا چاہے وہ عرب ہا عرب سال کے بعد آئے وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی یہ ان کی رائے ہے ولّہ عالم فلا تو فیبریت یابود ہاؤلائے تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی آبد اللہ اللہ کما یابود نہیں پوج رہے مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آبا و پوچھتے رہے ہیں قبل اس سے پہلے وہ ان لم وفو ہوں نصیب ہوں اور ہم انہیں ان کا جو اجر اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے حق ہے پورا پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے ولقد آتے نام موسل کتاب و فخت اور موسا کو کتاب دی پھر اس میں اختلافات پیدا کر دیے گئے و لودا کلے مچ ان سبقت میں کا لقوزیہ بہن اور اگر نہ ہو چکی ہوتی ایک بات یعنی رب کی پہلے ہی سے طے یعنی ایک مدت اور جو ہے اللہ کے طرف سے معیر ہے تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا وہ لفی شک مریف اور اب تو حقیقت میں یہ لوگ جو ہے وہ تورات اس کتاب کے بارے میں وہ شکر کو شبہات میں مبتلا ہو گئے یہ بات جو ہے سورہ میں کھل کر آئے گی کہ رسولوں کے کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارث بنتی ہے پھر ان کی امت اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے ازم لال آتا ہے بے عملی آتی ہے تو اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعاً اللہ کی کتاب ہے بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکوک و شبہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ ان لقل للافی رمب کا ماں نہ لازمان یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا ادر دے گا بدلہ دے گا ان بہو بیما یا خبیر جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے فستقیم کا ماں امیر تاوامن تابا ماں کا تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے اور جو لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ یعنی توبہ کی ہے وہ شرک سے باز آئے ہیں کفر کو چھوڑا ہے ایمان لائے ہیں پلٹ آئے ہیں آپ کے ساتھ بلا تتغ اور اب آگے نہ بڑھئے حد سے تجاوز نہ کیجئے یہ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی جلدی کریں کہ جلدی اب اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دیں تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غصے میں آ جائیں اور لوگوں کی مخالفت کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو آ آ حلم جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ گئے تھے یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں ان دعو بیمار تعامل بصیر جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے اس کو ان کی سزا دے گا تمہیں تمہارا اجر و ثواب دے گا بلا تر کروں ذلحوں اور دیکھو اس ظالموں کی طرف کوئی جھکاؤ پیدا نہ ہو جائے تمہارے اندر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی کی وجہ سے تمہاری ان کے ساتھ جو پرانے, پرانے مراسم چلے آ رہے ہیں اگر کہیں اس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ جھک جاؤ گے فتح سکو منا تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی وما لکم اندون اللہ بنو لیا اور پھر تمہیں اللہ سے بچانے والے کوئی حمایتی نہیں ہوگے سم اللہ تنسرون پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی واقف صنعت وفیت نہار وزورف امن الحر اور اے نبی نماز کو قائم رکھی اب یہ سارے خطابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر واحد کے سیزے میں حضور سے ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر خطاب امت سے ہے مسلمانوں سے ہے حضور کی مساطت سے اہل ایمان جو ہے وہ مخاطب ہے نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف فجر ہے ادھر مغرب ہے یا اثر ہے یہ نہار کا دو طرف جو ہے وہ تو فجر اور اثر شمار ہوں گے وزورف امن الحر اور کچھ ٹکڑے رات کے اب مغرب شاع کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں رات میں تو اس طریقے سے یہ مختلف شروع میں جب سے اوقات آئے ہیں تو ان میں ابھی پوری طریقے سے پانچ نمازوں کا نظام نہیں تھا وہ تو سن گیارہ نبوی میں جبکہ یہ معراج ہوئی ہے اس وقت پھر پانچ نمازوں کا نظام آیا ہے ورنہ پورے مکی دور کے دس برس بلکہ ساڑھے دس برس تک وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا کہ ابھی صبح شام کی بات کہہ دی ہے صبح شام کرو اور یا یہ جی کہ سورہ بلی ساحل میں بھی ایک بات آ جائے گی وہ وہاں پڑھیں گے واقم الصلاۃ طلف الحرار وزرف المن الحسنات یقیناً بدیوں کو دور کر دیتی ہیں ضالع کا ذکرہ اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے وسمیر فعم المحسن اور صبر کیجیے تعالیٰ محسن کا نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا فلاح اللہ کان القرون قبلو تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان میں جو تم سے پہلے تھی ایسے الو بقیہ ہوتے ایسے احق علم بردار ہوتے یعنی ہونا فساد فی الارض کے جو لوگوں کو اپنی اپنی قوموں کو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے اللہ کلیلم سوائے اس کے کہ کچھ کم ہوئے بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا یعنی جو لوگ بھی نہیں ملکن کرتے رہے روکتے رہے بدی سے روکتے رہے کفر سے روکتے رہے شرک سے روکتے رہے ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے ببال ندی میں اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کے نبش اختیار کی وہ تو انہوں نے پیروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا عیش جو ان کو دے دیا گیا تھا قانو مجربین وہ قانو مجرمین اور یقیناً وہ مجرم تھے وما کان اور ابو کا لیو نکل اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے کہ بغیر ان کی یعنی خرابی کے اعمال کے بغیر ان کے جرائم کے ان کو ایسے ہی ہلاک کر دیتا وما کان اور ابو کا لیہ وہ الحا مسلح جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مسلح ہوں اچھے کردار کے لوگ ہوں اصلاح کرنے والے ہوں سالے ہوں ولاؤ شاہ رب کا رجاع النا واحدہ واحد اگر اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تو تمام نو انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا ولازارول مختلف لیکن نہیں یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا صرف فرق یہ کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے تفرقہ نہ ہو جائے اختلاف اختلاف ہے ایک رائے میری ایک رائے، آپ کی ہے ٹھیک ہے آپ کی را, آپ کے پاس یہ دلائل ہیں آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے میرے پاس یہ دلیل ہے میرا دل اس پر ٹھکتا ہے میں اس حدیث کو زیادہ کبھی سمجھتا ہوں آپ نے اس کو زیادہ جو ہے مضبوط سمجھا ہے کوئی حرض نہیں میں بھی قرآن و سمنت سے استقبال کر رہا ہوں آپ بھی قرآن سلمت سے استقبال کر رہے ہیں امامو حلیفہ نے بھی کیا ہے تو وہیں سے استقبال کیا ہے امام شافی نے بھی کیا تو اختلاف تو اختلاف ہے تفرقہ نہ ہو کہ تم اور من دیگرم ٹو دیگری میں اور ہوں تم اور ہو یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے لیکن اختلاف لا دلون مختلفین وہ تو یہ ہے کہ گل رنگا رنگ سے ہے رونق چبل جہاں کو ہے زیب اختلاف سے اختلاف تو ہے منوٹنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کی اگتا جائے یہاں تو یہ کہ رنگا رنگی ہو تنوع ہو تو اس سے ہی انسان جو یہاں کی جو زبائش ہے اور رونقیں ہیں ولادالون مختلف اللہ مرحم کے جس پر تلاحم فرمادے والے ظالے کا خلاف کا ہو اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ان کو دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے دو افراد کے انگوٹھوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں لکیریں ایک جیسی نہیں ہے دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تخلیق کے اندر اب جینس کسی کے کچھ ہے کسی کے کچھ ہیں کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں اللہ فکل اور یہ تمام انسان بھی معدنیات کی طرح ہے تو اس طرح ہی خدا اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شہط نہیں پیدا کی ب تمت کل مت و رب کا لام لال جنت اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پر کر کے رہوں گا جہنم جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب سے یعنی اس نے جنت بنائی ہے اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہل حق کے ذریعے سے جہنم بھی تو بنا رکھی ہے اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے تو اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں مشرقین ہیں گناہگار ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہیں بدماش ہیں اور جو ظالم ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لیے عیدت ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے وط نقص علیہ کبن ابا رسول اب یہ وہ اصطلاح آ جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا اباؤ رسول اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں حضرت نح حضرت حد حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب حضرت موسا یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں میں نمبا رسل ماں رسب تو میں ہی کا اور یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں مضبوطی دیں یعنی جو کچھ آپ پر اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر آج بیت رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ یہی ہوا ہے ہمارے رسول جب بھی آئے ایسی مخالفت ہوئی ہے اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو ہلاک کر چکے ہوتے تو اگر اسی صورت سے آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو چار ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہے اس کے حالات ہیں تو اس سے یہ کہ دل کو تصویر ہوتی ہے کہ بالآخر کامیاب کون ہوا آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئی تو بالآخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے وہ جا کفی حادق کو اور اس قرآن میں یا اس سرح مبارکہ میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے وہ معذ اور نصیحت آ گئی ہے وہ ذکر اور یاد دہانی آ گئی ہے نیلمومن اہل ایمان کے لیے وہ کل لَا ندینا اور کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے ارے ملو الامکانت کر لو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو اب کوئی اختلاف کوئی بھی اپنا نقی کا فروغ راشت نہ رکھو میری مخالفت میں میری, میری, میری جو بھی تم دشمنی میں کل کر, کر سکتے کل گزرو انا عامرون ہم بھی اب کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ونتظروں انا منتظر تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے اور ہم بھی منتظر ہیں ولّہ غیر السما بات و لڑک اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانے وہ ہی امر کل رو اور کل کا کل معاملہ بالآخر اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا پابند ہو بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے وہ تبکل آلے اور اسی پر توکل کیجئے آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو وہ رب و کبھی غافل نبا کاملور اور, اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو آپ کر کا کہ یہاں دا و کرم سے سورہ خود مکمل ہوئی جیسا کہ میں نے ارد کیا تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا چودہ صورتوں کا پہلا جوڑا اس میں سے سورہ یونس سورہ ہود علیہ صلاحت وسلام البتہ جو تیسرا اس کے اندر سب گروپ میں نے کہا تھا تین تین کے سب گروپ ہیں یہ تیسری سورت جو ہے سورہ یوسف یہ بالکل پورے قرآن میں منفرد ہے اپنے مزاج کی اس کے ساتھ جزوی سی مشابہت آئے گی ایک سورت کی میں, میں بعد میں آرز کروں گا اس وقت یہ ہے کہ اس کو نوٹ کیجئے کہ اب تک ہم نے پڑھا ہے جو در درحقیقت امباول رسل کا مضمون ہے جو ضائع شد و کے ساتھ آیا ہے حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا ذکر سورہ نام میں ہم نے پڑھ لیا کچھ تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر آ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اصل جو آیا ہے امباؤ رسول ایام اللہ فضکر ہم بے ایام اللہ یہ قصص النبیم کے اعتبار سے یہ منفرد صورت ہے پوری صورت ایک نبی کے حالات پر مشتمل قرآن مجید میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے پھر یہ کہ اس میں وہ رنگ ہے ہی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں رسول ہوں مجھے مانو میری اطاعت کرو اور وہاں کی جو قوم تھی اور بادشاہ جو تھا اس سے کوئی تعاون نہ کیا ہو کچھ نہیں وہ انداز ہی نہیں نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا کچھ نہیں تو نبی میں اور رسول میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ کنٹراسٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے حضرت یوسف نبی تھے رسول نہیں تھے رسول بنا کر اسے بھیج دیا جاتا تھا وہ تو پہلے کہتا تھا مجھے مانو میری اطاعت کرو ارے بد اللہ واتون اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت کرو اللہ اللہ کر سکتا ہوں اس کے بعد اگلی بات ہوگی لیکن نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا نبی جیسے کہ مسلح ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں خاص اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہماری اس امت کے اندر حضور کے بعد کتنے ہیں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں اونچے اونچی سی اونچی شخصیت ہے کیونکہ وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے نبی ان میں سے کوئی نہیں ہے لیکن انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں وہ گویا کہ اولیاء یہ ہی تھے زیادہ تر لیکن ان پر وحی بھی آتی تھی وہ تسلسل جو ہے وہی کا چل رہا تھا لیکن رسول وہی تھے کہ جنہیں تعین کے ساتھ کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے حضرت یوسف کے جو یہ واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے اس کا ایک سبب ہے میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ یہ جو آخری دور تھا مکی آپ کے قیام مکہ کے دور کا زمانے کا تو اس میں یہ کہ چیزیں پہنچ چکی تھیں مدینے میں بھی خبریں اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے اب انہیں تو امید تھی منتظر تھے نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا یہاں بات بالکل جو ہے وہ تلپٹ ہو رہی ہے لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے یہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آباد تھے فلسطین میں یہ جو یہودی بڑی اسرائیل ہے یہ بصر میں کیسے پہنچ گئے جو وہاں سے پھر حضرت موسا ان کو نکال کر لے کر آئے لیکن کیسے پہنچے پہنچنے کا سبب کیا تھا کیا ماجرا تھا یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نادری فرما دی اور اس قدر خوبصورت انداز میں نادوی کی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو مانوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں وہ اسی سے یوسف کے حوالے سے ہے اور سورا یوسف کی تفیم القرآن مولانا مودود کی انیس سو سینتالیس میں میں میٹرک کا دے چکا تھا ہمارا رزلٹ بھی آ چکا تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات شروع فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں میں میں تھا تو حسار اس شہر کا نام تھا لیکن ہم اس میں محسور بھی ہو گئے تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہم نے مورچے ورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے اس دوران میں مذاہباتیں کرنے کا کوئی اور کام تھا وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ مورچوں پر کھڑے ہیں باقی کوئی کام نہیں تو میں اور میرے بڑے بھائی اس زمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر جو چونکہ انہوں نے بھی وہ مشرد ویسے چھ سال بڑے ہیں انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی اور میں نے تازہ تازہ میٹرک کیا تھا اور میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے اور ترجمان القرآن جو مولانا مودودی کا رسالہ تھا اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورا یوسف تفیب القرآن سے پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی اچھی تھی تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی مذاکرہ کرتے تھے تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا اس سے پہلے بھی بہرحال یہ کہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کچھ اس کو سمجھنا کچھ پڑھنا یہ تو تھا لیکن جو ایک مانوی ایک ربط قائم ہوا ذہنی رشتہ ایک قلبی رشتہ وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح و تعبیر کے جو مولانا مودودی نے تفیم القرآن میں بارک اللہ علی ولکم فکورانی عظیم و نفالی ویا کم ملایا توزکی